وسلط وسلام یا نبی اللہ وعلی نور اللہ محترم مدنی چینل کے ناظرین مدنی پھولوں کی مدنی خوشبو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج سترہ رمضان مبارک ہے اور یہ سترہ رمضان ہمارے لیے غزبائے بدر کی یاد لے کر آتی ہے سب سے پہلے درد شریف کی فضیلت سن لے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دروز شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے ہمارا مدنی ذہن بنے حضرت سئینا سفیان بن اوینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک اسلامی بھائی تھا مرنے کے مد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فائل اللہ بکا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ نے مجھے بخش دیا میں نے پوچھا کس عمل کے سبب کہنے لگا میں حدیث لکھتا تھا جب بھی شائع خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آتا میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا لکھتا اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فترہ رمضان المبارک دو سینے ہجری مکہ میں بدر پر یہ غزوہ اسلام و کفر کے درمیان یہ جو لڑائی تھی یہ ہوئی اور دو سن ہجری تو دو سین ہجری سے یہ بات اندازہ ہوتا ہے کہ سمجھنے کے لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینے منورہ تشریف لے گئے اس کے بعد کا یہ واقعہ ہوا اصل میں اسلام جو تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا یوں ہی کفار ظلم و ستم کی آندیاں چلاتے چلے جاتے تھے اور مسلمانوں کو بے حد تنگ کیا جاتا تھا ستایا جاتا تھا مارا جاتا تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس قدر تکالف کا معاملہ تھا وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے البتہ بہت کچھ ہو جانے کے بعد آخر کار مدین منورہ کی طرف ہجرت ہوئی اور اس سے پہلے مدینہ منورہ سے بعض لوگ مختلف مقامات پر آکر ہلکا بگوش اسلام ہو چکے تھے جرت نہیں ہوئی تھی اور وہ سرکار صلی اللہ وسلم کو دعوت بھی دے چکے تھے کہ اب ہمارے شہر میں تشریف لائیے اس وقت اس مدینہ نہیں تھا تو اس کو آقا نے مدینہ بنا دیا مدینہ منورہ زاد اللہ شرفیمن تو جب معاملہ حد سے بڑے اور ہجرت کا حکم و پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ منورہ کی طرف فرمائی اور وہاں پہنچ کر مہاجر اور انصار کے درمیان بھائی چارہ اور پھر معاہدے اور معاہدے بھی بڑے مضبوط اور مدینہ مدینہ اور یوں مدینہ منورہ میں وہ کام ہونے لگا جو آپ سے پہلے نہیں ہوا تھا یعنی اتنے برسوں کی زندگی جو مکہ مکرمہ میں تھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی جو کچھ واقعات ہوئے لیکن مدین منورہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا اب یہ بات بھی کفار مکہ کو تو پتہ تھی کفار مکہ وہاں سے یہودیوں کو اکسانے کی کوشش کرتے وہاں سے ان کے پاس ایک بہت بڑا موہرا تھا رئیس المنافقین ابئی تو اس کو اکسانے کی کوشش کرتے یوں مطلب کہ کچھ کچھ ہوتا آخر ایک کار بہت آ... سارے اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں ظاہر ہے کہ وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ میں اس واقعے کے کی ش... ات... کیا اس کی بنیادی بنیادی اسباب کیا تھے اس کو پورا کھول کر بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں آسان نہیں ہے کیونکہ پھر ایک بات بیان کروں گا تو دوسری رہ جائے گی تو کنفیزنس پیدا ہونے کا اندیش البتہ کچھ تھوڑا سا میں نے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بیان کیا پھر ایسی صورت حال بنی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدر کے لیے روانہ ہونا پڑا اور یہ غزلے کی صورت بنی البتہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے غذبے کی طرف بدر کی طرف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشا یعنی ایک مدری مشورہ فرمایا تو مشورہ کیا تھا اس میں مہاجرین بھی تھے اور اس میں انصار بھی تھے ان کے سامنے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری صورتحال لکھی جس سے پہلے سامنے آئی تھی خیر حضرت سیدہ صدیقی اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنما نے تو جو اپنی جانیں قربان کرنے کے حوالے سے جو اظہار خیال تھا وہ کیا اس کے بعد حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کا حکم ہے تشریف لے چلیے ہم حضور کے ساتھ ہیں با خدا ہم حضور کی خدمت میں وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت علیہ السلام سے کی تھی کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے تم اور خدا جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ آقا آپ اور آپ کا رب کریم آپ اور آپ کا رب کریم دشمن سے نبد آزما ہو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں بتاؤ تمہاری کیا رائے اب انصار جو تھے ان کو یہ خیال گزرا کہ شاید آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو عزرت سات بن معاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آقا آپ ہماری رائے پوچھ رہے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ نے شاید فرمایا ہاں اور اس کی ہم آپ پر ایمان لائے کہاں آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ جو کچھ آپ لائے وہ حق ہے اور آپ کی کامل اطاعت کا پختہ وعدہ کیا ہے ہم نے جدر کا قسم تشریف لے چلی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی ابر حق بنا کر ممروز فرمایا اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو سب آپ کے ساتھ اس میں چھلنگ لگا دیں گے ہم خود پڑیں گے اور کوئی ایک بھی اکا پیچھے نہیں رہے گا میدان جنگ میں ہماری جان جان قربان کرنے جان قربان کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کریں گے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی کوشش کریں گے اس طرح انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور آخر کار بدر کی طرف سے کاروان چلا خیر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آو وہاں پہنچے اپنے اصحاب کے ساتھ اور ایک سایہ صاحبان نما سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہاں بنایا گیا پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں جنگ ہونی تھی وہاں کا ایک معائنہ لیا جائزہ لیا اور یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس معائنے میں اس بات کی نشاندہی بھی کرتے رہے کہ کل فلا من فلا یہاں گرے گا کل فلا من فلا یہاں گرے گا کل فلا من فلا یہاں گرے گا اور راوی کہتے ہیں کہ جیسا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ویسا ہی اگلے روز ہوا خیر رات کو سب آرام کر رہے تھے اگلے دن جنگ تھی غزوہ تھا دشمن کے ساتھ لڑائی تھی رات بس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا میں مشغول رہے صبح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی سفید درست فرمائی اب سامع کفار کا لشکر جھرارنا بہت بڑا لشکر تھا اس کی کیفیت مختلف کتابوں میں مختلف اندازے بھی لکھی گئی ہے البتہ ان کی جو معاملہ تھا اس کا یہ عالم تھا کہ تین ایک کے مطابق تین گھوڑے تھے حضرت مقتاد بن اسود کے پاس ایک چت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چت چتکبرا قسم کا گھوڑا تھا اور ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور ایک گھوڑا مرسد بن ابئی مرصط کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک تلوار اور ایک زیرے تھی مسلمانوں کے پاس کل ستر اونٹ تھے اور ایک اونٹ پر باری باری تین مسلمان سوار ہوتے حضرت ابو البابا اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصے میں ایک اونٹ تھا بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ وہاں ان سائب ان عزرت لبابا معذرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہل کریم نے یہ چاہا کہ یہ ایک اون سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خاص ہو جائے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس پر سوار رہے ہم پیدل چلتے رہیں گے اس پر میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد عطا فرمایا اگر یہ ہم سب کو کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اشاد فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ پیدل چلنے پر قادر نہیں اور میں تمہاری بہ نسبت اجر سے مستغنی نہیں ہوں یہ تھا مسلمانوں کی ایک کیفیت کا ایک جائزہ اب سامنے دیکھیں تو کفار قریش کے پاس ایک سو گھوڑے تھے اور ہر گھوڑے پر ایک ذرا پوش جو جنگی لوہے کا لباس ہوتا ہے وہ تھا اور جو پیدل تھے ان کے پاس بھی زیریں تھیں وہ ہر روز نو دس اونٹ ذبح کرتے اور ان کے ساتھ باندیاں تھیں جو گا بجا کر ان کو اور جوش دلا رہی تھیں ان کی آتش غذب کو اور بھرکا رہی تھیں تو یہ کیفیت جو بیان ہو رہی ہے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی سکھ کو ملاحظہ فرمائی کہ یہ جو کچھ ان کی کیفیت ہے اور ایک ہمارے پاس جو و اسباب ہے تو ایک بظاہر کمزور سا پہلو تھا نا تین سو تیرہ اور یہ بھی مطلب اس قدر کم سامان کے ساتھ جو جنگی سامان ہوتے ہے اس کے انتظام نہیں اور سامنے اس قدر بھرپور انداز میں ان کی جو تیاری کے ساتھ یہ آئے تھے داد بھی زیادہ سامان بھی زیادہ اور جو کچھ تھا وہ میں نے تھوڑی دیر بھی ابھی آپ کو ارض کیا عرش کی میں نے تو آپ دوبارہ اپنے صاحبان پر تشریف دلائے اور رب کریں کی بارگاہ میں انتہائی عجزی اور ان کے نیاز مندی کے ساتھ عجز و نیاز کے ساتھ ابھی دعا کی اے اللہ یہ سامنے کوریش ہیں جو تکبر کے ساتھ سامان سے لیس ہو کر آئیں مولا تاکہ تیرے رسول کو جھٹلائیں یا اللہ اب تیری مدد آ جائے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اگر یہ مٹھی پر مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کون رہے گا کوئی نہیں رہے گا اس مضمون پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی گریہ و زاری کی اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ایسی کیفیت تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر مبارک بھی ان کی تشریف لے آئی اور صدیقی اکبر عبداللہ تعالیٰ عینوں نے والیحانہ طور پر وہ چادر مبارک اٹھائی آقا کے کندھے مبارک پر رکھی اور جیسے پیچھے سے چمٹ گئے عقاب بس کیجیے آکاب بس کیجیے اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا یہ پھر خیر یاد ہوا لڑائی ہوئی غذبہ ہوا اور تین سو تیرہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور کامیابی عطا فرمائی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی گئی اور ان فرشتوں کے اس وقت سالار حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے اور خوب کفار کو شکست ہوئی اور اسی غزبے کے اندر یہ کافروں کا سردار ابو جہل دو حقیقی مدنی من محض و محبت رضی اللہ تعالیٰ رہنما ان کے ہاتھوں واصل و جہنم ہوا ان دو مدنی منوں نے ایسا مطلب وار کیا اور اس کو ختم کر دیا یہ بھی کتنی قسم کی, کی موت ہے کتنا بھیانک انجام تک اتنا مطلب کہ غرو تر کا پتلا اور اس قدر اکسانے والا لوگوں کو اور وہ کتابوں کی جو کی لکھی ہے اس کو ما اس وہ مارا بھی تو دو مدری منوں کے یعنی دو بچوں کے ہاتھوں اس طرح یہ ایک واقعہ جو ہوا میں نے اس کو ایک نارمل سے ایک جھلک کے طور پر ارد کی کیونکہ میرا موضوع یہ ہے کہ اس غزہ ودور میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں کی مدد کی وہ مسلمانوں کی مدد کیا کیا تھی اتنی اقسام کی مدد تھی اور وہ کس طرح مدد ہوئی لیکن یہ جو کفار اور یہ جو واقعہ جو ان کی جو شکست تھی اس پر ایک جذبے کو ابھارنے کے لیے اور ایک بڑے پیارے وہ اشعار ہیں میں چاہ رہا ہوں وہ بھی آپ کو ابو جہل کی موت سے بیان کروں اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے ایک غیرت ایمانی پیدا ہوتی ہے ایک جوش ایمانی پیدا ہوتی ہے یعنی ایک تو تاریخ ہے ہی ہماری ایک ہسٹری ہے ہماری سترہ رامادان المبارک غزبہ بدر اور اس میں صحابہ کرام علیہ ادوان کا یوں ڈٹ کر لڑنا اور بغیر ساز و سامان کے آخر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطلب کے ارشاد پر یوں میدان عمل میں آ جانا اور اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنا یہ ایک غور کرنے والی اور سیکھنے والی یعنی جذبے کو ابھارنے والی باتیں ہیں کہ صاحب کرام علیم اور ادوان نے اللہ تبارک وطالیہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت پر نظر رکھی اطاعت کی اور آخر میدان ہے جنگ میں آگے اور اللہ تعالی نے ان کی غیب سے مدد فرمائی تعداد کم تھی لیکن بھروسہ تھا امینا کے لال پر کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے ساتھ ہیں ہم اپنی جانیں قربان کر رہے اتحاد اور قربانی کا ایک جذبہ تھا اور یہاں مطلب یہ ہر کیفیت تھی تو یہ جو سامنے رکھ کر ابھی اشار سنیے وہاں سینوں میں کی نا تھا سکاوت تھی اداوت تھی یہاں ذوق شہادت اور ایمان کی حلاوت تھی مجاہد جن کو وعدے یاد تھے آیات کواں کے کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان تھا جو غیرت مند راہ حق میں تھے مسرو کے جہاں بازی اب تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی رضا حق کے لیے حق کے لیے ان کی شہادت تھی یہ جینا بھی عبادت تھا یہ مرنا بھی عبادت تھی شہادت کا لہو جن کے روخوں کا بن گیا گازا کھلا تھا ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ شہادت اعلی منزل ہے مسلمانی شہادت کی وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت شہادت پا کی ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے شہید اس دارے پانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں زمین پر چاند تاروں کی طرح تاجہ رہتے ہیں اس رنگت کو ہے ترجیح اس دنیا کی زینت پر اس رنگت کو ہے ترجیح اس دنیا کی زینت پر خدا رحمت کرے ان آشکان پاک سینت پر समा سکتی ہے کیوں کر شگبے دنیا کی ہوا دل میں سما سکتی ہے کیوں کر شگے دنیا کی ہوا دل میں بتاؤ جب کے نقشے شب بے محبوب خدا دل میں اس لیے سما سکتی ہے کیوں کر شگبے دنیا دنیا کی محبت سما سکتی ہے کیوں کر شگ بے دنیا کی ہوا دل میں محمد کی محبت دین کی شرط ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامنے تو میں آباد ہونے کی محمد کی محبت عن ملت شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جانے ملت ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے محمد ہے متا آلمے ایجاد سے پیارا محمد ہے متا عالم میں ایجاد سے پیارا قدر، مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا محمد ہے متا عالم میں جاد سے پیارا مادر برادر مان جان اولاد سے پیارا یہی جذبات ان مردا غیرت مند پر تاری یہی جذباتا ان مردا غیرت مند پر تاری دکھائی جن کی ہاتھوں حق نے ماتل کو لو ساری یعنی شرم سے سر جھکا دیا میدان بدر میں وہ شکست ہوئی ہے کفار کو آج چودہ, آج چودہ سو سے زیادہ عرصہ گزر گیا شکست بھول نہیں سکتے جس کر فر کے ساتھ اور جس گرو تکبر کے ساتھ یہ مکے سے چلے تھے کہ آج مسلمانوں کے سفید ہستی سے مٹا دیں گے ان کو وہ شکست ہوئی کہ یہ مکے لوٹ کر ان... ان کی باتیں بند ہو گئیں خیر وہ انتقام کی آگ تو مزید برکی پھر غزۂ اور حد بھی ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے جو کچھ مدد فرمائی اور جو جو مدد فرمائی آئیے ان کا بھی کچھ حال آپ کو سناتا ہوں اس غزوہ بدر میں کم و بیش چھ قسم کی بڑی نمایاں امداد مسلمانوں کی ہوئی اللہ تعالی کی طرف سے نمبر ایک مسلمانوں پر گنود کی تاریخ ہوئی اب جو میں نے آپ کو وہ کیفیت بتائی کہ جس طرح کفار تیاری کے ساتھ آئے تھے مسلمانوں کے پاس جو مال و اسباب تھے اور جو کچھ صورتحال تھی یہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے رکھی اب اس کیفیت میں انسان عموماً بے چینی کے ساتھ رات ہی جاگے گا اگر آپ کو اس طرح کا کوئی ٹینشن ہو تو آپ کو نیند آئے گی کو اتنا بڑا واقعہ ہو کسی کی کوٹ میں پیشی ہو اے? کچھ بھی نہیں خالی پیشی ہے تو ہم کو نیند نہیں آتی تو وہ کوئی ایسا پریشانی ٹینشن ہے ہم کو نیند نہیں آتی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے جس کیفیت کے اندر جو بھی بیان کی جا رہی ہے گنودگی کا آنا اور گنودگی کا آنا کیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تھی ان پر نیند تاری کر دی اور جمعوں کو صبح جس روز جنگ ہونی تھی وہ بالکل تازہ دم و جنگ کے لیے تیار تھے یعنی ہر نیند اور گنودگی اللہ کی طرف سے تاری ہوتی ہے اللہ تعالی نے اس گلودگی کو تاری کرنے کی نسبت اپنی طرف کی اور اس کی احمد بیان فرمائی تو یہ ایک غیر معمولی قسم کی چیز تھی یعنی جب کوئی شخص اپنے دشمن سے خوفزدہ ہو اور اس کو اپنے مال اہل و عیال کی جان کا خطرہ ہو تو آدتن واقف کو نیند نہیں آتی تو وہاں ایک غیر معمولی قسم کی کیفیت تھی کہ وہ ایسی گہری نیند نہیں سوئے تھے کہ دشمن کوئی چائے کر دیتا تو وہ دفاع نہ کر سکتے تھے نہیں ایسا بھی نہیں تھا کہ گنود کی سی تاری تھی جس سے ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی اور صبحوں کو وہ بڑے تازہ دم اٹھے ایک تو یہ تھی پھر ایک بڑی جماعت پر بیک وقت نیند آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی کسی مدد تھی یعنی ایک ایک دو کا ہونا نیند آ جاتی تھی ایسا نہیں لیکن یہ بیک وقت سب کے ساتھ یہ ہونا ایک بڑی جماعت کے ساتھ یہ ہونا پھر نیند بے فکری و سکون کے وقت آتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دل و دماغ سے دشمن کا خوف اور اس کے متعلق جو تفکورات ہوتے ہیں وہ دور کر دیا تھا اور گویا کہ ایک بڑی ہی اچھی سی کیفیت میں اپنے آپ کو جیسے پاتے ہوں گے اور نارمل جیسے کہ یہ نیند کر لی یہ میرا خیال ہے شاید چند ایک کو ہو سکتا ہے کہ اس کا تجربہ ہو میں ایک نارمل سے ارض کر رہا ہوں وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست انعام تھا صرف سمجھنے کے لیے ارض کر رہا ہوں کبھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو آپ تھوڑی دیر کے لیے سویا ہوں اور آپ اٹھے ہوں تو آپ ایسے ہو جیسے کہ بہت زبردست نیند کر کے اٹھا تو فریش ایکٹیو ہو جاتے ہوں گے اور آپ کو لگتا ہوگا کہ جب میں بہت طویل سویا ہوں وہ ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا تھوڑی سی دیر میں مجھے وہ ہمارے نگران کابینہ ہے حجی شاہد ارے پانچ سات سال پرانی بات ہے ہم ایک سفر پہ گئے تھے داؤود اسلامی کے ہمیں آج تک ہماری وہ تھوڑی دیر کی نیند یاد ہے تھکن لگی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر آرام کیا اس کے بعد بالکل اٹھے تھے تو آج بھی اگر میں نگران کابینہ کو ارض کرتا ہو سکتا ہے یہ ہوں اور اگر شاید بھائی ہوں تو پھر کال بھی کر لیں گے انشاءاللہ شاء ہم اس نیند کی یاد تازہ کر لیں گے تو آج بھی میں پوچھتا ہاجی شاید وہ نیند یاد ہے تو وہ شہر وہ مقام وہ ساری کیسز یاد ہے اور ایسا بہت سوکھ کے ساتھ ہوا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہوگا میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں اور بڑے فریش ہو جاتے ہیں بعض ہوگا طویل سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے سوتے اٹھنے کے بعد لگتا تو سو ہی نہیں ہم لوگ منہ وہی سے ہی ہمارا تھکا ہوا منہ ہوتا ہے اور بعض ہوگا آدھا گھنٹہ اٹھ کر سو کر آدمی اٹھتا ہے اور اس کو بالکل وہ فریش ہو جاتا ہے مزہ مدینہ مدینہ نیند ہو یہ اس وقت آپ کو نیند آ ہوتی ہے بعض اوقات کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ مغرب کے بعد منہ جب روزہ ہوتا ہے نا تو روزہ آتا ہے جب افطار ہوتی ہے نا اچھے اچھے آدمی میرے اس میں تجربے میں ہیں کیونکہ کہتے یار عشا سے پہلے آدھا گھنٹہ سلا دو عشا سے پہلے پندرہ منٹ سلا دو یار اور ہم آدھا گھنٹہ پندرہ سونے کے بعد پھر آپ کو رات جگا لو پورے فریش ہو جاتے ہیں یہ ہوگا آپ کو تجربہ تو صرف ایک سمجھانے کے لیے میں نے ارض کی کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک اچھی نیند عطا کرنا یہ بھی اس کی نعمت ہے ان لوگوں سے پوچھے جن کو نیند نہیں آتی ایک تعداد ہوتی ہے جن کو نیند نہیں آتی گولیاں کھاتے مگر نیند نہیں آتی یہ گولیاں بھی اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ شروع میں ایک آدھ تھوڑے دن تک نیند آ جاتی ہے لیکن پھر گولیاں بھی اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے میڈیسن جو ہوتی ہے دوائی جو ہوتی ہے تو نیند یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اور پھر اس پر ایک ایسی نیند کہ آپ بر وقت اٹھ سکیں آدھے گھنٹے کی گھڑی رکھیں یعنی آپ کو آدھا گھنٹہ سونا تو آدھا گھنٹہ سوئیں اور آدھے گھنٹے کے اٹھ کے بیٹھ جائیں ایسا نہیں کہ یار سوئے تو پھر نہ نمازوں کی پرواہ ہے نہ جماعتوں کی پرواہ ہے کچھ بھی نہیں اللہ تعالی ہمیں وہ نیند عطا کرے جس میں اس کی رضا ہو عبادت اور ریاضت کے لیے ہم وقت تیار رہ سکے اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے ایسی نیند سے بچا جس نیند میں ایسی غفلت ہے جو تیری نافرمانی کی طرف لے گئے نیند تو آدھی موت کہلاتی ہے تو نیند اچھی نیند ہو لیکن ایک لمٹ جس کو نہیں آتی اس کو اندازہ ہے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے نہیں آتی کئیوں کو نیند نہیں آتی پریشان شان ہے ان کے سر میں درد ہو رہا اور ان کی آنکھیں درد ہو رہے چیڑچڑا بھی آ جاتا ہے خیر بات تھی وہاں گزرائے بدر کی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گلود کی تاریخ کر کے یہ مدد فرمائی دوسری بارش نازل ہوئی ہاں یہ بھی ایک اللہ کی بڑی ہی پیاری مدد تھی مسلمانوں پر کہ جب بدر کے مقام پر پہنچے تو پہلے کفار آ اور انہوں نے پہنچ کر پانی پر بھی قبضہ کر لیا اور وادی کے اوپر کی جانب کی طرف متب کرکی بھی انہوں نے بنا لی اور پیارا کا صلی اللہ تعالی وسلم وادی کے نچلی جانب تھے اب پانی نہیں تب پھر جس جگہ پر جگہ ملی تھی وہاں ریت کافی تھی تو پاؤں دھس رہے تھے تو یہ مطلب مختلف اس طرح کی آزمائشیں تھی مسلمانوں کے ساتھ تو وہ سے بھی آ رہے تھے یہ بھی دکھا گیا ہے تو وزو اور دیگر غسل وغیرہ کے بھی معاملہ تھے سب کچھ کرنا تھا لیکن اب کیا کر سکتے ادھر انہوں نے پڑاؤ کر لیا اور پانی پر بھی بیٹھ گئے جگہ بھی ان کو ایک حوالے سے جیسے جنگی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ جگہ مضبوط مل گئی تھی مسلمانوں کو جگہ جگہ ملی تھی وہاں ریت زیادہ تھی اور پانی بھی نہیں تھا اب اللہ تعالی کی کہ بارش نازل ہو گئی جب بارش ہوئی نہ تو جو ریت تھی نا وہ بیٹھ گئی اور جہاں مکے کے کفار میں پڑا تھا نا وہ جگہ کیچڑ والی ہو گئی ان کے لیے تکلیف ہو گئی اور وہ جگہ ان کے لیے راحت کا باعث ہو گئی پانی بھی مل گیا اور وہ ایک اطمینان والی کیفیت ہو گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست مدد تھی اور یہ ایک مدد ہوئی تو ایک اس مدد کا بیان ہے بارش کا نازل ہونا اور ایک اس مدد کا بیان تھا جو نیند کا غلبہ ہوا پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی کہ فرشتوں نے اس میدان میں آ کر کفاروں کو مارا پتال کیا کال آئیے ان شاء تھوڑی دیر میں لے لیتے مسلمانوں کے قدم جمانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مدد تھی پھر کفاروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ایک زبردست مدد تھی کہ اس میں کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا روب بھی ڈال دیا گیا یوں بہت ساری تفصیل ہیں میرے پاس بہت ساری تفصیل لکھی ہوئی ہیں اور وہ تفصیل بیان کی جا سکتی ہے الغرض واقعہ سنتے رہتے ہیں ہم اس واقعے کو سترہ رمضان و مبارک بدر کی رات ہم اس کو دوہراتے ہیں اور کل کا دن ہے کل بھی اس پر عموماً بیانات ہوتے ہیں آج رات بیانات ہوتے ہیں ہم اس عنوان پر اپنے لیے مدنی پھول پانے کی کوشش کریں کہ جس طرح مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربانی دیا کرتے تھے آج فی زمانہ وہ کیفیات ہم اپنے اندر پاتے نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کیفیات سے حصہ ان کیفیات کا صدقہ بھی عطا فرمائے ان کیفیات کو جو صحابہ کرام علی مردوان کے ساتھ ہوتی تھی اور جو ان کے جو انداز ہوا کرتے تھے اس کو ایک اور اشعار میں لیا گیا ہے کہ کس طرح صحابہ کرام کے جذبات ہوا کرتے تھے رب کعبہ کے پرستار وہ مردان جلیل پاسبان حرم واری سے ایمان خلیل وہ سر فرش زمین عزت حوا تب سبوت وہ تہ چرخ برین عظمت آدم کی دلیل راستافتاروں کو, کو شاداب دل و بیدار دماغ مدت العمر جو آفات کے تائیوں میں پلے کبھی پابند یا سلاسل کبھی شولوں کے شریف کبھی انداروں پہ لوٹے کبھی کانٹوں پہ چلے کبھی تپتے ہوئے پتھر کی سیلیں سینوں پر کبھی تبتے طب ہوئے طب پتھر, طب کی پتھر, پتھر, پتھر کی سلے, سلے, سلے, سلے سینوں پر کبھی کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے وہ مارے گرا کبھی کشتوں پہ سلاخوں کے سلگتے ہوئے داغ کبھی چہروں پہ ٹماٹوں کے المناک نشان کبھی نیزوں کے فضاوار کبھی تیروں کے کبھی تانوں کے کچوں کے کبھی پھاقوں سے نڈھال کبھی چکی کی مشقت کبھی تنہائی کی کبھی اپنوں کی ملامت کبھی غیروں کا ابار کبھی بہتان تاراضی کبھی دشن کبھی تبشیخ کبھی تبسیخر کبھی شبہات و شکر کبھی روحانی اذیت کبھی توہین ضمیر کبھی اینٹوں سے توازو کبھی کوڑوں کا سب کبھی محبوس گھروں میں تو کبھی خانہ بتا چتڑے چند کے نگہ باہر کبھی وہ بھی نہیں پشنگی کا ہے وہ عالم کہ الہی تو حلق کو چاہیے تھوڑی سی نمی وہ بھی نہیں آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت میں ان کے نشان قدم دیکھے تختہ ڈارتے آئے تو اسے چوم لیا اسے جیدار بھی تاریخ نے دم دیکھیں کس عظیمت کے تھے مالک یہ نفو سے خود سی جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کری جھیل گئے ہم تک اسلام جو پہنچا تو صرف ان کے توفیل یہ غلامان خدا نور رسالت کس عظیمت کے تھے مالک یہ نفو سے خود جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کری جھیل گئے صرف اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے جان سے کھیلنا آتا تھا انہیں کھیل گئے کس عظیمت کے تھے مالک یہ نفوس خود جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کڑی جھیل گئے صرف اللہ کی خاطر فقط اللہ کے لیے صرف, صرف اسلام, اسلام کی خاطر اور کت اندا کے جان دا سے کھیلنا آتا دا تھا دا انہیں کھیل گئے ہم تک اسلام جو پہنچا جا، جا، جا، جا، جا، تو صرف ان کے تو پھیلے یہ غلامان خدا, خدا نور رسالت لت کی امیر برسرے پے کرے ایثار مجسم حشر تک ہنسا ہو پیدا کوئی ممکن ہی نہیں کیسے تھے یہ صحابہ کرام علی بر ان کے جذبے ان کی قربانیاں خیرت ایمانی ان کا جوش ان کا جذبہ ان کا ولولہ مال کی قربانی جہان کی قربانی آل اولاد کی قربانی انہیں کی جھلک آپ کو کربلا میں بھی نظر آتی ہے جب امام حسین ربی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ اپنے شہزادوں کے ساتھ اپنے بھانجے بھتیجوں کے ساتھ پردہ نشی خواتین کے ساتھ کربلا کی تختی ریت پر یزید پلیت کے لشکر سے کس قدر سامنا ہے پانی بند ہے تین دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں مگر استکاوت جوش ایمانی عظیمت وہ شہادت کا جذبہ اس شہادت سے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کش یہ <سؤال> جذبے آج ہم کو پکارتے ہیں یہ آخا کے غلامہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ہم وہ تو پیچھے رہ کر چلے جا رہے ہیں ہمیں اپنے انداز کو اپنے مزاج کو اپنے دھزمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی کیفیت کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اسلام اور دین متی کے لیے کچھ قربانی دینے میں کامیاب ہو سکے ایسا نہ ہو ہم بہت پیچھے رہ جائیں کسی شاعر نے ایک نقشہ کھینچا ہے دل کے کانوں سے سنیے گا واحد قوم مائی کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بر کے تمقی مائی مائی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم اذان رخے بلالی مائی نہ رہی رہ پل سفا رہ گیا تلقین ہے غزالی نہ رہے مسجدیں مرسیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اب حجازی نہ رہے وہ مسلمان انہیں واقعہ بیان کیا آپ کو وہ مسلمان رض باطل کے لیے نشتر تھا اس کی آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر باپ کا بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر کس قابل میرا سے فضر کیوں کرو ہر کوئی مستے میں ذوق تنے آسانی ہر کوئی مستے میں ذو کے تنے آسانی کہ سب بھائی تیرا اندازے مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو سلاد سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تو وہ جو سنیے شاعر کہتا تم ہو آپس میں رضم ناک وہ آپس میں رہے تم خطاکار خطابین وہ خطا پوچھ کرے گا چاہتے سب ہیں کہ ہوں او جب سریا پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے کل سلیم تختے غفور بھی ان کا تھا کے بھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ امیت ہے بھی خود کشی شیوا تمہارا وہ گئیوں گا خود دار وہ قوت سے گرے گا وہ قوت پہ نثار تم وہ گفتار سراپا وہ سراپا گندہ تم ترستے ہو کلی کو وہ گلفتابا کنار اب تلک یاد ہے کو کو مو حکایت ان کی نقش ہے صف پر صداقت ان کی مسلے بو قید ہے گونچے میں پریشان ہو جا رقت بردوش ہوا ہے ہو جا تنگ مایا تو ذرے سے بیابا ہو جا نہ مئ سے ہنگامہ طوفا ہو جا کوت پیش سے ہر پس کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر آئیے بروس کی مسجد کی اذان کا جواب دے دیں اللہ to a الحبیب صلی اللہ تعالی محمد تو حبیب آخر میں شاعر کہتا ہے عقل ہے تیری صفر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں اللہ کے لیے آگ ہے تقبیر تیری تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری محمد سے <محمدس> وفا, <Parce> وفا>, <محمدس> وفا> محمدس تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا جہان لحق، لحق، لحق، لحق، لحق، لحق، لحق، آج سترہ رمضان مبارک کو آئیے اس بات کے عزم کرتے ہیں پرائز واجبات جو عبادتیں ہمیں کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر آشی کے رسول اس بات پر غور کرے کہ میں نے آج تک اپنے دین اپنے مذہب اپنے اسلام کو کے لیے کیا کچھ نہ کچھ ہم ہر ایک کو اپنا حصہ اس میں شامل کرنا چاہیے نیکی پرہیزگاری کے نام پر مطلب ہم دیکھیں کہ یہ جانے قربان کرتے تھے اور آج یہ حال ہے آج یہ حال ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ وہ قوم وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ وہ کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ سنیما دیکھتی ہی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ کیا ہو گیا ہم کو یہ جہاں قربان کر کے ہم کو دین اسلام پہنچا گئے اور ہم گناہوں اور اس بھی حیائی والی زندگی کو اپنا کا بیٹھے ہیں جیسے یہ ابھی میں نے کہا نا کہ ہر کوئی مستے میں ذوق تنے آسانی ہے ہمیں ان کی قربانیاں ہمارے جذبات کو ابھارتی ہیں کچھ کریں ہم قربانی دیں قربانی دیں دین قربانی سے پھیلائے دین قربانی کربلا کے میدان میں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی حضرت علی اکبر حضرت قاسم حضرت عباس ان سب نے روی اللہ تعالیٰ عن ان سب نے قربانیاں دی تھی سب نے قربانیاں چھوٹے سے چھ ماہ کے علی ازغر نے بھی قربانی دی تھی ہماری قربانیاں کہاں ہیں ہم کب قربانیاں دیں گے الٹے تو ہم سود شراب جوئے رشوت بد نگاہ فلمیں ڈرامے گانے باجے اور طرح طرح کے ان گناہوں خرافات پہ پھنسے ہوئے دین نیکی کی دعوت سے تبلیغے دین سے پھیلائے آئیے قربانی دیں اتکاف کر لیجئے میں آپ کو اتکاف کی دعوت یہ بھی قربانی گھر چھوڑ کر آئیے مسجد میں پھیلا نے مدینہ آ جائیے آخری اشرے کا اتکاف کر لیجئے آخری اشرے کا دس دن کا یہ کر لیجئے پلیز نیت کر لیجئے آئیں گے کچھ سیکھیں گے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے اپنے یہاں آشیک رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ اپنے علاقے کی چلیں موسیب تقاف پھیلیں میدا کو فیدانے مدینہ کی دعوت دے رہا ہوں دنیا بھر کے آشیقا رسول کو دعوت دے رہا ہوں آ جائیے مگر آئیے گا جلدی فارم فیل ہوتا ہے کیونکہ لمیٹڈ ہوتی ہے جگہ اتنی مسجد چاند رات کو عید کے دنوں میں مدنی کافلوں میں سفر کریں کیا نہیں ہوتا عید کے نام پر خوشی کے نام پر ہمارے معاشرے میں ہم اسی طرح صرف کرتے رہیں گے یار کچھ ہو کچھ ہو کچھ ہو کچھ ہو ہم بھی تو کچھ کریں گے نا چینجز لانے کی کوشش نہیں کریں گے کریں گے نیت کرتے ہیں آپ چلیں نیت کر لیں تقاف کی نیت کر لیجیے مدنی کافلوں میں سفر کی نیت کر لیجیے اجتماع کی نیت کر لیجیے آئیے ماحول میں آئیے پلیز اندر इनसाइट جائیے پلیز کم انائٹ انجوائے دعوت اسلامیبرشپ no ہماری کوئی ممبر شپ نہیں ہے آپ جاتے جاتے مسجد جاتے جاتے آپ نے کسی بے نمازی کو نماز کی دعوت دے دی دعوت اسلامی ہی تو ہے اسلام کی دعوت دینا اللہ عمل کی توفیقرمائے اور ہم سب بدر کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں جوش ایمانی عطا فرمائے غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ ہم ٹٹ کر شیطان کے ساتھ لڑائی کر سکیں اپنے نفس کے ساتھ لڑ سکیں گناہوں کے ساتھ لڑ سکیں اور آگے سے آگے بڑھ سکیں اپنی مسجد آباد کر سکیں اپنے گھروں سے برائی و بھی حیائی کو نکال سکیں اتنی ویکنیس سے ہماری اتنی ویکنیس سے اس کو دور کریں پلیز اللہ عمل کی توفیق عطا کرے باپا کی طرف چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہاں باپا دیوانوں کے ساتھ ہیں ماشاء یہاں عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوتا ہے دیکھیں کیسے کیسے رنگ ہے اجازت دیں انشاءاللہ کل پھر مدنی فون کی مدنی نیک کے ساتھ و رسول اللہ.